رب شراہلی صدری و یامری وحلط املسانی رب زدنی علما رب زن علم رب زن علما قلع الکتاب یہی ہے تو اہل کتاب کے ساتھ جب مناظرہ بھی ہو گیا مباحلہ بھی ہو گیا دونوں صورتوں میں ان کو شکست فاش ہو گئی یا نہیں تو اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان و اسلام کی کہ ایمان قبول پر اسلام پہ آ جاؤ اسی میں تمہاری نجات ہے سمجھا کیوں ضد کرتے ہو قل ہوتاب اہل کتاب کو دعوت ایمان اہل کتاب کو دعوت ایمان آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ تم یہ امر کا سیرہ ہے کالم تن ایسی بات کی طرف یہ لکھا ہوا تو کالمہ ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے کلام ہے کیونکہ لمبی کلام آ رہی ہے نا کلمے سے مراد کیا ہے کلام ہے یہ الفیہ ابن مالک کتاب ہے نہب کی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 ایک کلام بھی نہیں دو کلام ہے لا الہ الا ایک کلام ہے محمد رسول اللہ اب دو, دو کلاموں پہ بھی کلمے کا اطلاق ہو رہا ہے آ جاؤ تم طرف ایسی بات کہ جو کہ برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں ادھر نیچے لفظ لکھ لو مسلم ہونے میں ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے مسلم ہمیں میں اللہ لابُد اللہ یہ تفسیر ہے کالماں کی تفسیر کالماں یہ ان تفسیریہ پڑا ہے نا نا میر میں اللّہ میں ان تفسیر ہے یہ کہ نہ عبادت کرے ہم کسی کی سوائے اللہ کے اور نہ شریک ٹھہرے ہیں ہم ساتھ اس کے کسی چیز کو है لکڑا ہے تو لکڑا تھا تف یہ ہو کس کا فائدہ دیتا ہے مونگ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ نبی نہ بلی نہ کوئی اور انسان نہ حجر نہ شجر نہ شمس کم آپ بلا یت और اور बनाए बाद हमारा ہمارا को کو رب سوائے اللہ کے اللہ کے दूसरे ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائے رب بنانا کیسے ہے یہ حاشیہ لکھ لو ان اکرما حضرت اکرما فرماتے ہیں ان اکرما اللہ عنہ ان حاضل ات خاضہ ان اکرمہ ان حاضل ات خازہ سجود و باز ہمل باس وہ ایک دوسرے کو سجا کرتے تھے یہ ہے رب بنانا ان اکرما ان حاضل ات خاضہ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 ابھی میں پیر گوڑ دیا ابھی تھوڑے دن ہوئے یہ مولوی صاحب بیٹھ رہے ہیں پتا ہے خود میں نے دیکھا حضرت صاحب کی چوکٹ کے اوپر عورتیں مرد بالکل سیدھا کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو ہم رب بھی نہ بنائے تو جس طرح آج کل کے بتی سیدھا کرتے ہیں غیر اللہ کو وہ بھی سیدھا کرتے تھے غیر اللہ کو کرتے تھے یہ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ تو اتنی غول میں چلے جاتے ہیں نا خود رب کہہ دیتے ہیں کہ پیر ہمارا کیا ہے رب ہے ہماری کی زبان کا ایک شاعر گزرا ہے اس کے پیر کا نام تھا کھررال اب دیکھو نام بھی اللہ کھرال میں ہاں کھرلا دی بانی دے کھر لال میرے دار رب میں کھرلا کی باندھی ہوں باندھی جانتے ہو نا کہ کرلا رب نہ کلمہ کفر دا نہ تر کے ادب کہتا ہے کہ یہ کفر کا کلمہ بھی نہیں ترک ادب یہ ڈبل کفر ہے کفر کا کلمہ بھی پک رہا ہے کیا کہتا ہے کفر کا کلمہ بھی نہیں ہے میں ہاں کھرلہ دی باندھی کرل میدا رب نہ کلم بولے جہان دے بھولے رب تو خرال ہے لیکن سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں دوسروں کو رب بنایا ہے ٹھیک ہے یعنی کھرلال رب ہے یہ سارے گمراہ ہو رہے ہیں وہ کہتے سب لوگ گمراہ دوسروں کو رب بنا رہے تھا. بولے لوگ جہان دے بھولے اہم بات ہے بیو پوپ ہے دماغ خراب ہے فائن طبلہ بس اگر پھر جائیں نہ یہ اہل کتاب تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ تم ساتھ اس بات کے بھی ہم تو مسلم ہیں ہیں تم مشرق بنتے ہو تو بنو اب آگے چاند شکوے ہیں اہل کتاب کے آپ نے پڑھا تھا نظم و دورار کے انداز شکوے کے باہر پڑھی تھی نا تو لکھ لو جی شکوال بڑے اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے حالانکہ یہودیت کہاں سے ہوئی بوسا علیہ السلام سے تواس سے نا عیسائیت انجیر سے ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے گزرے ان کو کیا یہودی سائی ہمیں نسبا یہ تو ایسے ہے نا جیسے ایک آدمی بے وقوفی کے طور پہ کہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا تھے بریلوی تھے اسی طرح ہے نا مجھ سے بھی ایک آدمی پوچھنے لگا کہ امام ابو حنیفہ جو بندی تھے نا میں کہ ہاتھوں ہمارا ایک ساتھی پوچھ رہے <laughs> مجھ سے پوچھنے لگا میں نے کہا امام ابو حنیفہ جو بندی نہیں تھے جو بندی ان کے مکلے الٹا میں ہو ابراہیم کے بارے میں حالانکہ واو کے نیچے کا لکھنا ہے واؤ حالیہ حالانکہ نہیں اتارے گی طورات اور انجیل مگر بعد اس کے کیا پس نہیں سمجھتے تم کیسی بکواس کر دیتے ہو ہا ان تم ہا ہوئے خبردار یہی تم جھگڑے بیج اس چیز کے کہ واسطے تمہارے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ علم تھا کہ فی کے نیچے لکھو امر عیسیٰ عیسیٰ کے بارے میں ایسے لو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فی ماں اس کے نیچے گال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے تے تم بیج اس چیز کے واسطے تمہارے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ علم تھا بھلے میں تو حاج کیوں جھگڑتے ہو تم بیچ اس چیز کے کہ نہیں واسطے تمہارے ساتھ اس کے کوئی علم بھی نکرتات نفی ہے اللہ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو تم نہیں جانتے اب اللہ سے پوچھیں بھائی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اب کن سے پوچھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھا, کیا تھا کیسے پوچھنا ہے اب اللہ سے پوچھتے ہیں شہادت خداوندی لکھو ماں کان ابراہیم و یہودیہ اس کے نیچے دیکھو شہادت خداوندی نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلاکن کان حنیف مسربا لیکن وہ حنیف تھے حنیف کا معنی تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کے حق پہ قائم تھے جس کا معنی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں شعروں کے اندر بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ چھوڑ یہ حنیف کا من مسلم فرم گزار تھے اور نہ تھے مشرقین میں سے یہ مشرق لوگ کہتے تھے کہ ہمارے مذاہب پہ تھے اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہیں مشرق بھی نہیں تھے اناس ابراہیم مطالع تین ابراہیم کا بیان مطالع تین ابراہیم کا بیان بھائی چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو جد انبیاء تھے پھر یہ بنی اسرائیل کے بھی دادا بنی اسماعیل کے بھی گار دادا تو ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوخ کرتا تھا کہ اس کی کدرا ابراہیم علیہ السلام تعلیم اور یہی دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم کے قریب ہیں زیادہ اللہ تعالی فرما غلط کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے قریب زیادہ وہ لوگ تھے جو ان کے زمانہ میں متبع تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے مطبے تھے وہ زیادہ قریب تھے اس دور کے اندر کون زیادہ قریب ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ سمجھ آ گیا جی دیکھو جی متعلقین ابراہیم کا بیان اولاب بن اکرا بے شک قریب ترین لوگوں کے ساتھ ابراہیم کے البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع کی تھی اس کی فی وقت ہی فی وقت ہی گنی چلے کھلو اتباع ڈبلیو ڈبلیو اتباع کی بھی اگر بھی آ منو اور مومن بھی بل ولی اور اور اللہ تعالیٰ دوست ہے کس کا مومنین کا تو ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بھی قریب ہو گئے حضور کے امتی اور اللہ کے بھی یار ہو گئے اللہ سے یاری ہو گئی اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا تن زلال کے بعد ازلال کا بیان زلال کے بعد ازلال کا بیان کیا مطلب پہلے تو اہل کتاب کے زلال کا بیان تھا نا کہ خود گمراہ ہیں آپ کس کا بیان ہے زلال کا کہ گمراہ کرتے ہیں دور دور دو دو. ہمارے شیخ حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان گیا طالب علم یہ بنگالی ہے نا جو جیم کو زاد بولتے ہیں گیا واپس آیا بھائی کیوں جلدی واپس ہو جی حجرت زلال میں بیٹھے ہیں حضرت کی بجائے حجرت ہوں اور جلال کی بجائے زلال. حجرت زلال میں بیٹھو ہے بات رہی عجیب ہوتے ہیں تو زلال کے باپ کس کا بیان ہے جی زلال یعنی خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں چاہتا ہے ایک گرو اہل کتاب میں سے لو یو ذلو ناکم لو کے نیچے مستریا لکھو یہ چیزیں آپ لکھتے رہیں تاکہ آپ کا ناحب بھی تازہ ہوتا رہے کہیں لو تمنی کے لیے ہوتا ہے کہیں لو مستریا ہوتا ہے کہیں لو شرطیہ ہوتا ہے بہت کے اس میں ہے نا یہ لو کیا ہے مستریا ہے بمن ان یہ کہ گمراہ کر دیں تم کو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 یا کتاب شکوہ نمبر دو پہلا شکوہ تو یا آلل کتاب سے اس شکوے کے اندر کیا تھا جی پہلے زلال تھا پھر کیا تھا اضلال تھا آپ اس شکوے کے اندر ملامت کی گئی ہے زلال کے اوپر اس کے بعد اضلاع کے اوپر شکوہ نمبر دو ملامت بر زلال اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی ایتوں کے ساتھ بے آیات اللہ کے نیچے لکھو تو رات انجیل کی آئےتیں ان آیات کے اندر میرے آقا کی بشارتیں تھیں یا نہیں تھیں کئی حضرت کی بشارتیں تھیں یا نہیں تھیں مانتے تھے قفر کرتے تھے توحید کی ایتوں کا انکار کرتے تھے کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی ایتوں کے ساتھ جو تورات انجیل میں ہے وان تم تشادم خالاں کے تم اقرار کرتے ہو مانتے ہو جو خصوصی مجلس ہوتی نا علیحدہ چھپ کے کہتے ویار ہو لکھی ہوئی تو ہیں لیکن ہم نے ظاہر نہیں کرنی لوگوں کے اندر تو اقرار کرتے ہو چپ کے چپ کے خصوصی مجلسوں میں یا کتاب یہ ملامت پر اضرال ہے وہ ملامت بر زلال تھی یہ ملامت بر کی زلال، گمراہ کرنے کے اوپر اے اہل کتاب کیوں خالت مالت کرتے ہو حق کو ساتھ باتیں اور چھپاتے ہو حق کو یہ پہلے سپارے میں اس کی تشریح آ چکی تھی یا نہیں وان تم تم حالانکہ تم جانتے بھی ہو اس کے باوجود بھی حرکات کرتے ہو وکال یہ شکوہ نمبر تین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 ایک پارٹی دوسرے جلسے کو خراب کرنا چاہتی نا تو اس کی یہ صورت اختیار کرتی کہ دو تین آدمی ادھر بٹھلا ہے اس کونے میں دو تین ادھر دو تین ادھر دو تین ادھر دو تین ادھر بس جلسہ جب جو بن پہ ہوتا تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اب دو تین جو اٹھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ آٹھ دس اور بھی کھڑے ہوئے ادھر سے اٹھ کھڑے ادھر سے اٹھ کھڑے ہو ایک تو مقرر بد مزہ ہو جاتا کہ شاید میری تقریر ان کو پسند نہیں ہے درمیان میں بھاگ جا رہے ہیں اور اٹھنے والوں کے ساتھ اور بھی اور کھڑے ہوئے تو جلسے کو خراب کیا یا نہیں تو یہی حرکت کی اس نے یہود نے یہی حرکت کی چند آدمیوں کو سکھایا کہ تم صبح صبح چلے جاؤ محمد کی بجرس میں صلی اللہ علیہ وسلم یہود نے سکھایا ایمان لے آؤ کلمہ پڑھ لو سارا دن وہاں رہ جاؤ جب شام کا وقت آئے نا تو پھر وہاں سے واپس آؤ آو اور صاحب کو کہتے ہو واج ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ سچا نبی ہے ایمان بھی لائے لیکن ہم غور کرتے رہے دیکھتے رہے یہ سچا نبی معلوم نہیں ہوتا ہم تو متنفر ہو گئے بات بھاگے جا رہے ہم متنفر بھاگار ہے سمجھے جی بھاگیدار ہیں متنفر ہو گئے یہ حرکت کیوں کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی کیا ہو جائیں متنفر ہو جائیں وہ دیکھیں کہ یہ تو اہل کتاب تھے بلا لوگ تھے وہ بلا لوگ تھے یا نہیں اہل کتاب جب بلا لوگ متنفر ہو گئے ہیں تو ہم بھی متنفر ہوئے یہ حرکت دیکھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرکت حسد کی وجہ سے کرتے یہ حرکت کیوں کرتے ہیں حرس کی وجہ اور حساد ان کے اندر کیوں آیا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ پہلے نبی کس کے اندر آ رہے تھے بنی اسرائیل سے کتابیں بھی وہاں نازل ہوتے اب نبو اللہ نے منتقل فرما دی کہاں بنی اسماعیل کی طرف کتاب بھی تو حساد ہونا تھا نہیں ہونا تھا نمبر دو یہ ہے کہ وہ ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے مذہب کے کیا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 میرے خیال میں پیرزادی دھر بہت کم ہو گئے آئے وہ کوئی پیرزادہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے پیرزادے کی مثال تو میں نے سنائی تھی ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں رہے گا یہ سارے غریب زادے بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی صاحب زادہ ہے الگان و البان نہ کوئی پیر زادہ ہے دیکھ رہا ہوں سب دیہات پھر پیرزادے حسد کرتے ہیں صاحبزادے کہ یہ دیہاتی لوگ تو علم پڑھ رہے ہیں ارے تم بھی پڑھو یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تم سے فائب ہو رہے ہیں دین کا کام کریں گے تم بھی کرو کیسے تم کرو کہا ہے تو وہ بھی الگان कौन کون یہود صاحبزاد थे تھے پیر شاہزادے تھے انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا اور دین کا کام صحابہ نے کر دیا اس میں بھی کیا حسا اتنی بری بات ہے میں ایک مثال دوں ہمارے علاقے کے اندر گزرے ہیں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد العزیز شاید برہار بھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہر فن کے اندر کتابیں لکھی ہیں شرح عقائدی شرح نبرا صاحب حضرات نے دیکھی ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے اور ایسی عالی شان لکھی ہے کمال کر دیا ہے سمجھے ہر فن میں تفسیر میں حدیث میں فطا کے اندر معقولات کے اندر طب کے اندر عملیات کے اندر بہت ماہر تھے طلباء آتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے کوٹ ادو کے قریب ہے بستی پھر میں دیکھ کے آئے حضرت کی قبر نوجوان تھے جی تیس سال سے اوپر بتیس سے تیس سال اوپر تھی تو, تو ایک بوڑھا بال بھی رہتا تھا اس کے پاس پہلے طلباء آتے تھے اب وہ طلباء کہاں چلے گئے ان کی خدمت میں بہت قابل تھے تو بوڑے مولوی نے کیا کیا کہ چھا غالب اس کے پاس چلے گئے اس کی رونق بڑھ گئی ہے اس نے جادو کر دیا مولانا اللہ عبدال جوانی کے اندروں غریب بات ہو گئے حضرت فرماتے تھے مجھے اب پتہ چلا ہے جادو ہے اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو توڑ تھا میرے پاس جاتا وہ عامل بھی تھے لیکن بہرحال موت آنی تھی ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت علیہ جی رحمۃ اللہ علیہ کہ سندھ کے اندر دو بزرگ گزرے ایک بزرگ بھی تھے دنیا دار بھی تھے ٹھاٹ پاٹ ایک اور بزرگ تھے وہ غریب تھے دنیا دار نہیں تھے غریب تھے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 لیکن حسد حسد جو آیا نا تو ایک دو آدمی رات کو بیچ کے قتل کرا دیا اس برگ کو یہ حساد اتنا کام کر جاتا ہے اس میں علما بھی قتل ہوتے ہیں اسد کے اندر علما بھی قتل ہو جاتے ہیں کوئی عالم شہرت کے اندر آئے دین کا زیادہ کام کرے حضرت کرتے ہیں پیر پیر کے ساتھ حضرت کرتا ہے ذمہ دار کے ساتھ حضرت کرتا ہے مولوی کے ساتھ, کرتا ہے. من سے ساتھ دیکھو جی شکوا نمبر تین یہود کی سازش کا بیان اور کہا ایک گراؤ نے اہل کتاب سے ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کے اوپر مومنین کے قرآن بات واجہ شروع دن میں واج کا منع شروع میں دن چڑھے وقف رو آخرہ ہو اور کوفر کر دو آخر کے اندر تاکہ وہ بھی لوٹائیں اپنے دین سے لال لاہم یار جو دین اہم ان دین اہم لکھو تاکہ وہ بھی لوٹائیں اپنے دین سے لیکن یہ خیال کرنا کہ ظاہری طور پہ ایمان لانا کیا ظاہری طور پہ ایمان لانا دلی طور پہ اس کی بات مانا کرو جو تمہارے مذہب کا آدمی ہو ظاہری طور پہ ایمان لانا اور دلی طور پہ اس کی بات مانی کرو جو تمہارے مذہب کا آدمی ہو غلط مین اللہ علیہ طبع دین اور نہ مانو صدق دل سے نیچے سد دل لکھو اور نہ مانو تم سدھ کے دل سے مگر اس شخص کی بات جو قابل دین تمہارے کے کل انَََ الخدا یہ جواب ہے جی جواب کورے آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے ان الخدا خد اللہ بے شک ہدایت کس کی, کی طرف سے آتے ہے تمہاری سازشوں سے کچھ نہیں بنتا ایک اچھے بلے عالم میرے پاس آئے وہ کہنے لگے انجوتا آ تم بسلم اول تھی تم یہ سمجھ نہیں آتا نہ اس کا ماک بال کے ساتھ ربط سمجھ آتا ہے نہ مطلب سمجھ آتا ہے یہ کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک یہ اس کے کہ دیے گئے یا جھگڑا کریں گے نزدیک ربط بھریں گے کہنے کا سمجھ نہیں آتا میں نے ایک دور علماء سے پوچھا ہے میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں میں نے کہا اس سے پہلے میں عبارت معذور کرتا ہوں پھر مان کو سمجھ آیا گیا گا تو سے پہلے عبارت معذوف ہے لکھ لو جی عبارت آسد تم بر تم آیا حسد کیا تم نے اور تدبیر کی تم نے آ تم آیا حسد گیا تم نے و دبر تم اور تدبیر کی تم نے لے انجوتا ان سے پہلے لا مقدر ہے لے انجوتا آست تم بد دبر تم لے انجوتا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 اور حسد کا سبب دو چیزیں ہیں جو ماکبال میں تدبیر کا بیان ہے نا ان کی تدبیر تو ماکبال کی الت حسد ہے اور حسد کا سبب کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں اب آپ کو سمجھ آئے گا آ حسد تم او یہودیو کیا حسد کرتے ہو تم اور تدبیریں کرتے ہو غلط باب اس کے یو تھا کے اوپر نمبر ایک لکھو یہ حسد کے دو سبب ہیں نمبر ایک کیا حسد کرتے ہو تم اور تدبیریں کرتے ہو باب جائز کے کہ دیا جا رہا ہے کوئی مثل اس کے کہ دیے گئے تھے تم وہ کیا دیے گئے تھے کتاب ہاں کتاب اور آسمانی مذہب لکھ لو مصقے کے دیے گئے تھے تم کتاب اور آسمانی مذہب یہ کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک مس کے کے دیے گئے تم اسد کا ایک سباب تو یہ ہے کہ کتاب اور نبوات ادھر کیوں آئی او یوحا جو قوم یہ دوسرا سباب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 پیدا کر رہے ہیں سال سال گا رہے ہیں، یہ یا غالب گئے ہیں تم پہ نزدیک رب تمہارے کے دینی جد و جوت کے اندر تو یہ دو چیزیں سبب بنی کس کا حسد کا اور حسد علت بنی کس کی اور تدبیر کی حسد علت بنی کس کی وہ جو انہیں غلط تدبیر کی تھی. اب بات آگے سما یا نہیں تو مول صاحب کو جب میں نے سمجھایا نا پانچ منٹ کے اندر مجھے کہنے لگا اللہ کو جزا دے وہ تھا اہل حدیث کہ میں نے اپنے اہل حدیث عالم سے پوچھا وہ تو تقریباً پتہ نہیں پونا گھنٹہ تقریر کرتا رہا سمجھا نہیں سکا اس اہل حدیث عالم کا میں نام لوں بہت بڑا مشہور ہے سمجھے جی وہ ہے کے اندر پشاوری پہل حنفی تھا اور اب حجید بن گیا ہے مولانا اس نے کہا مولانا عبدال ہمارا بڑا عالم ہے شیخ القرآن برنگا کا گرد ہے اس نے تقریباً پونا گھنٹہ تقریب کی میرے پلے کچھ نہیں پڑا میں نے کہا پھر ان لوگوں کا ہو نہ مماتی پھر کے شمار ہوتے ہیں ح اس گناہگار کے پاس پڑھ لیں اچھی بات ہے سم سمجھ آ جائے گا کو ع سلام کی بات کی بہرحال ہم سے وہ اچھے لوگ ہیں بڑے بزرگ ہیں ہم بھائی سیاح کار ہیں گناگار ہیں کہاں پہنچ گئے ان فاضرہ بھی اللہ یہ رد حسد ہے رد حسد تو حسد کی تردید کی جا رہی ہے بھئی یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے نا بھئی میرے پاس ایک چیز ہے میں چاہے اس کو دوں چاہے اس کو دوں کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو کتاب کا نازل کرنا نبی بنانا کس کے اختیار میں تو اللہ دے رہا اس پہ حسد کیا ہے رب کے دین ہے یہ سن ردا فرما دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے